بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے قدم اللہ کو سمیا بس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 ون کھ مہتی ہلکو نل کورز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 ولینو رون سو نلیم کالو ستری پب ستح پب کبلیت مری ذَلِكُمْ آگو نلو بن بِمَا رو نبی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 مل مف مائنت بیائنی سمل مفتی نسک للی تو مینو بل ولک ولیل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 اللہ رسول ہوں کبی تو کبی طلین قبل بینتی فرین ادب جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ضلعت کا عذاب ہے اللہ کل شہید شہید اس دن یہ ضلعت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھڑا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے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 کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں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 بڑا ہی برا انجام ہے ان کا یو ملین ادن جئی تم فلتن جن بل اس نی و نست وسوت نو بل بل تک تک اللہ لوگو جو ایمان لائے ہو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 المؤمنون کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اُہلدی نمو ادیل کم تفصیل جلسی فو یف سل قیل شل شاہلین امرومی کم ولدی نائل موج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 فَإِن لَم تجدو فَإِنَّ اللَّهَ غفورٌ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم رسول سے تخلیے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ ہے البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور و رحیم ہے اش کوم تو اللہ فی ملاسم ولاح خبی ملو کیا تم ڈر گئے اس بات سے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 لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئہ اولئیک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد وہ دوزخ کے یار ہیں اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے احلفون میں اخلم و ہوں مارا شعیب الم ہوں قریب جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں علیہم الشیطان ذکر اللہ اڑ مش الشیطان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 یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں كتب اللہ, ان انا ان اللہ, قوی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے فی الواقع اللہ زبردست اور سو راور ہے لا تجد قومن یؤمنون باللہ والیوم الآخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا, ولو كانوا آباد او ابناءهم او آشی روکتھی پولی منہ برو دکھتی تشتی ہل او خالی دین فیح رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اولئیک حزب اللہ الا ان حزب الله ہم المفلحون تم کبھی یہ نہ پاؤگے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں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 ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں